مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو اسی کے نام سے کرنا ہوگی اپنے نام سے عموماً ہم دیکھا بعض گھرانے ایسے ہیں بھئی ایک سال ہمارے نام سے ہوئی ایک سال والد کے نام پہ ہو جائے ایک سال بیوی کے نام پر ہو جائے ایسا نہیں جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری اور وہ بطور اصال ثواب اپنے والد اپنے دادا یا کسی کے نام کرنا چاہے تو دوسری قربانی لے یا دوسرا حصہ ڈالے اپنی قربانی کو نہیں چھوڑ سکتا ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو اور اس نے قربانی نہ کری تو اے سا ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آئے دور ہو جائے ہماری عیدگاہ اور فرمایا کہ ایام النہر نہر میں جو تین دن قربانی کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں خون بہانا یعنی قربانی کرنا اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے تو اپنی طرف کی قربانی اگر اس پر واجب ہے تو اس کو کرنی ہوگی